بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجأ يسجدان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 فی فاقی کم اعوذ واؤب من شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن رحیم انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سرح عراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکاسی تک کا مطالعہ کریں گے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کل الناس اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے اے لوگ رسول اللہ جمی لہو ملک السماوات وال اور بے شک میں تم سب کی طرف اللہ سفان و تعالیٰ کا رسول ہوں وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے حضور کے رسالہ تمام انسانوں کے لئے قیامت تک کے لئے تمام پچھلے رسول کہتے تھے اے میری قوم اے میری قوم حضور کیا فرماتے اے لوگوں پچھلے رسول مخصوص قوموں کے لئے تھے رسول اللہ علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے قیامت تک تمام انسانوں اور جنات کے لیے اللہ کے رسول لا اللہ اللہ ومی تو صلاح کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لگتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر وہ تب او اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو یہ ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون اس میں حضور علیہ السلام کی اتباع کی تلقین کی جا رہی ہے ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے وَمِن قومی موسیٰ بالحق اور موسیٰ کی قومی گروہ ہے جو حق کی ہدایت انصاف کرتے ہیں یہ ان میں سے جو اچھے لوگ خیر پر کاربند رہنے والے ان کا تذکرہ ہم اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا بارہ قبیلوں کی صورت میں نے سوال کیا تو ہم نے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو جنفرت آئینہ تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے یہ صحرا میں بھی اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی رہی نافرمانی فرمانی تو کر بیٹھے تھے تب بھی اللہ کی نعمتیں جاری قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُناسِ <مَشْرَبَهُم> شخص نے اپنے پینے کے مقام کو یعنی کو جان لیا یہ تفصیلات یا یہ باتیں البقرہ میں بھی آئیں تھیں عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ <وَالسَّلْوَا> اور ہم نے ان پر ابر کا یعنی بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوا نازل کیا یعنی سلوا جو ہے وہ بٹیر کی طرح کچھ پرندوں جیسے ہوا کرتے تھے تو یہ من و سلوا اللہ سبحان و نے ایک گون کی شقل وہ من اور سلبا وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ جس سے ان کی غذا کی حاجات پوری ہو جاتی تھی اور بغیر کسی محنت کے سب کچھ مل رہا تھا پانی بھی مل گیا بادل کا سایا بھی مل گیا کھانا پینا بھی مل رہا ہے کلو منقی بات زک نہ کم تم کھاؤ اس میں پاک ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رسک کے طور پر آتا فرمائی وماں غلّہ اور انہوں نے ہمارا جمین نقصان نہ کیا ولیکن کان انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے کیا ظلم کیا من بقلیھا بقصائیھا وفومیھا ککڑی چاہیے گیہوں چاہیے پیاز چاہیے یاد آیا اللہ کی عطا پر قناعت نہیں ہے اور زبان پر چٹخارے پھر اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں سختییں میں آئیں و اذ قیل لہ مسکنو ھذی القریاۃ اور یاد جب ان سے کہا گیا کہ تم شہر میں رہو و کلوا منها حيث شئتم و قولوا حطۃ اور اس میں سکھاؤ جیسے تم اور یعنی بخش دے البام اور دروازے میں سجدہ کرتے جھکتے ہوئے ہوئے ہونا تم ہم اور بدلہ دیں گے ان قریب ہم عمدگی ساتھ عمل کرنے والوں کو بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس کے سوا ایک اور لفظ جو انہیں کہا گیا تھا تشریحات میں ہے حتہ کی جگہ اے دے دے، یہ دے دے، وہ دے تو ہم دن پر بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے اب اکیس ور کو صورت العراف کا اس کا حوالہ کئی مرتبہ آیا اسحاب سبت ہفتے والوں کا ذکر یہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم بلکہ بنی اسرائیل ہی کی قوم میں سے ایک طبقہ جو ایک دریا کنارے آباد تھا مچھلیوں کا شکار کرتے تھے البتہ ہفتے کا دن ان کے لیے پورے کا پورا کل سیٹرڈے پورا مقرر تھا عبادت کے اعمال کے لیے کوئی معاش کی دنیا کمانے کی محنت بھی کرنا جائز نہیں تھا مچھلیوں کا شکار کرتے تھے لیکن کچھ کے دلوں میں ذرا غلط نظریات تھے یا ارادے تھے نافرمانی فرمانی پر ہی اڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اب ہوا یہ کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں آتی نہیں تھی مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہفتے کو جو ہے نا ان کو شکار کرنا تو ہفتے کو آتی تھی اچھل کود کرتی ہوں گی اب ان کا دل للچاتا ہوگا کہ یہ کیا بات بھائی کہ مچھلیوں کو شکار بنا ہے ہفتے کو اور آتی بھی ہفتے کے دن ہیں کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں وے آؤٹ نکالتے خیلا بہانہ بناتے ہیں چنا چین کا اچھا ہفتے کو منا ہے نا چلو جی دریا سے چھوٹے چھوٹے سے تالاب کی طرح پانی کھینچ لو اور تالاب میں پانی سمیت مچھلیاں لے کر تالاب کو بند کر دو سیٹرڈے کو تم نے کچھ نہیں کیا نا سنڈے کو جا کے شکار کر لیا بھئی کس کو بے وقوف بنا رہے آپ کو بے وقوف بنا رہا اب اس قوم میں تین طبقے ہو گئے ایک گروہ نافرمانی کر رہا تھا ہفتے کو شکار کرنا شروع کر دیا اس نے یہی بہارے بنا کر ایک نافرمانی کر رہا تھا دوسرا نافرمانی سے بچ رہا تھا مگر پہلے گروہ کو منع نہیں کر رہا تھا اور تیسرا گروہ وہ ہو گیا جو نافرمانی سے بچ بھی رہا تھا اور پہلے گروہ کو منع بھی کر رہا تھا دوسرے والے تیسرے والے کو کہتے تھے بھائی اپنے کام سے کام رکھو میاں تم نے اپنی انہوں نے اپنی جاتے تو جائیں تیسرے والوں نے کہا بھائی اللہ کو ہم نے جواب بھی دینا ہے اس کو ذہن میں رکھیں یہ ہے اصحاب سب کا واقعہ ہفتے والوں کا واقعہ ارشاد ہوا ان کے ہفتے کے دن مچھلی ان کے سامنے خوب آ جاتی لا لا اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ اس طرح نہ آتی نبلوهم بما كانوا يفسقون ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَید امت لما و یقولت امۃ منھم لمتعذون قوما ان اللہ مهلیکھم او معذبھم عذابا شديدا او یا کرو جب ان میں سے گِرونے کہا تم ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے ہلاک کرنے والا ہے اللہ یا اسے عذاب دینے والا ہے شدید عذاب قالوا معذرتن الی ربکم ولعلھم یتقون وہ بولے تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ ڈرے اور باز آ جائیں یہ دوسرے گروہ نے تیسرے کو کہا پہلا کون سا نافرمانی کرنے والا دوسرا کون سا صرف نافرمانی سے بچنے والا تیسرا کون سا نا فرمانی سے بچنے والا بھی اور دوسروں کو روکنے والا بھی دوسرے والے کہہ رہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو جاتے تو جائیں نہ نہ تیسرے والے کہہ رہے اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنی اکیلے اکیلے نے ایک بندہ نہیں ہے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی اکیل اکیلے بدی سے بچنا کافی نہیں دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی اور شاید ہمارے سمجھانے جس کو ہم لوگ کہتے کہنے سننے سے بتانے سے یہ باز بھی آ جائیں یہ تین طبقات یہ تین گروہ ہو گئے اور ان کا تفسر, ان کے بارے میں تبصرہ اب سنیے آگے فلم نسو ماں دکھ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے کن کو بچایا جی جو برائی سے روکنے والے تھے پہلا گروہ تو تھا نا فرمانوں کا دوسرا بچ تو رہا تھا بچا نہیں رہا تھا اسی لیے اکثر علم کے رائے ہے کہ دوسروں کو نہ بچانے کی بچانے کی کوشش نہ کرنا یہ خود اپنی جگہ ایک جرم ہے اور یہ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف میں بڑی پیاری مثال دے کر حضور نے سمجھایا ایک سمندر میں ایک جہاز چل رہا ہو جہاز کا ایک نچلا حصہ اور ایک پہلی منزل ہو پانی کہیں جو ہے وہ پہلی منزل پر ہو اور نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے اور وہ لے کر آتے ہیں ان میں سے کہتے بار بار ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی, ہے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ادھر ہی پیندے میں سراخ کرو اور سمندر سے پانی لے لو اب اوپر والے کہیں ہاں لیتے تو لیتے رہے جائیں تو جائیں کیا خیال ہے کیا صرف نیچے والے جائیں گے اوپر والے بھی جائیں گے جی اوپر والے بھی جائیں گے تو بدی سے نہ روکنا بھی اپنے آپ کو اس میں مبتلا اس کے انجام میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے وہ بچائے گا جو برائی سے بچنے والے تھے برے آداب میں کیونکہ وہ نا فرمانی کیا کرتے تھے فلما ایم پھر جب اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا ان کو اور خار بندر بن جاؤ یہ خاص اس قوم کے اس طبقے کے بارے میں یہ نہیں کہ بات کی ساری نسل کو انہی کی نسل چلی ہے معاد اللہ اور سارے بندر ہیں نہ نا نا. ان لوگوں کو یہ خاص اللہ سلحمۃ نے عذاب دیو نشان عبرت بعد والوں کے لیے بنا دی ہمارے لیے سبق کیا ہے اس امت کو کیوں کھڑا کیا گیا آل امران آیت 110، یہ خیر امت کیوں ہے ترمیف کی سدی کے اکبر ممبر پر کڑے ہوئے یاد آیا اور یہ حدیث شریف سنائی ترمیزی شریف کی تم لازمن نے کی کہ روکو گے اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم پر اللہ کا آداب آئے گا اندیشہ آداب آئے گا تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ ہے ہفتے والوں کا واقعہ اب یہود کے تعلق سے ایک اور, وَإِذَ رَبُّكَ عَلَيْهِمِ مَن يَسُومْهُمْ سُوءَ اور یاد کرو جو آپ کے رب نے خبر دی البتہ یعنی وہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دیں گے بہت پٹائی یہود کی ہوتی رہی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں آئندہ بھی ہو جائے گا ان امن اور بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے وقت اماما پھر ہم نے اور پھر ہم نے زمین میں انہیں تتر بتر کر دیا الصالحون دون ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ان میں سے بعض اس کے سوا یعنی بدی پر ہیں الحسنات اور ہم نے آزمایا اچھائی کے ذریعے اچھائیوں کے ذریعے سے اور بدحالیوں کے ذریعے سے تاکہ وہ رجوع کریں خلف ان پھر ان کے بعد آئے نہ نا خلف ناخلف قسم کے لوگ نہ ہنجار جو کتاب کے ہمیں بخش دیا جائے گا یہ بنی اسرائیل ہی کا بیان نہ ہنجار لوگ آئے اللہ کو ماننے کا دعویٰ پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ لیکن کتاب پسے پشت دنیا کی محبت میں غرق اور دین کو پسے پشت پش ڈال رکھا ہے ایسے دنیا پرستوں کا ذکر ہو رہا ہے کہتے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے پاس اس جیسا مالو اسباب آئے تو اس کو لے لیں گے کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا کتاب میں مراد تورا... تورات میں کہ وہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہیں اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس تورات میں موجود ہے لیکن کیا ہے دنیا کی محبت میں غلط اور کتاب اور دین کو پسے سے ڈال دیا یہ بنی اسرائیل کی تاریخ خَيْرُ لِلَّذِينَ يتَّقُونَ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوا کی روش پر ہے سمجھتے نہیں ودین السلام اور جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں سے مراد کیا ہے اس کے حقوق کو ادا کرنا جیسے کہ ذکر ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق بڑا پیارا کتاب سادی محترم ڈاکٹر صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حقوق ایمان بھی دل و جان سے تلاوت بھی باقاعدہ سمجھنے کی کوشش ہدایت کی طلب کے ساتھ احکام پر عمل نفاذ کی جد و جہد کرنا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہے کتاب کو تھامنا بل الذين يمسكون بالكتاب ويقام اور جلو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان لا نضيع اجر المصلحین بیشک ہم نیکوکاروں کے یعنی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اب وہ جو عہد ان سے بنی اسرائیل سے دیا تھا اس کی کیفیت کا بیان و ایت نتقن الجبل فوقهم كانه ذلل و یاكروا جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو گویا کہ وہ سائبان کی طرح بلکل لٹکتا ان کے اوپر کر دیا ایک موجزانہ معاملہ وَذَنُّ أَنَّهُ وَاقِعُن بِهِمْ اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے یہ ایک کیفیت تاریخ کی گئی تاکہ خوف دل میں آئے اور جو قبول کیا ہے مانا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہوں خُذُو مَا آتِيناكُمِ قُوَّة جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو مَا فِيهِ تَتَّقُونَ اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر ایمان اور اس کے احکام کی حفاظت کی کوشش اب اگلا بیان ہے جو آیت نمبر ایک سو بہتر ہے عہد الس یعنی وہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جب اللہ نے پیدا فرما کر اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا اور یہ اللہ کا تعارف میری اور اپ کی فطرت میں بلٹ ہے ارشاد ہوا و ایت اخذ رب کا من بنی ادم و من ظهورهم ذریتهم و یا کرو جب اپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا واشهدهم علی انفسهم و خود انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں قالوا بلا وہ بولے کیوں نہیں شہیدنا ہم گواہ ہیں حدیث میں اس کی تعبیر یہ کی گئی تمام انسانوں کی ارواح کو ایٹ اے ٹائم پیش کیا گیا تخلیق کیا گیا اور گروہ در گروہ وہ عالم ارواح میں ارواح موجود تھی روحیں اور ان سے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا کبھی <غافلین> تم قیامت کے دن یہ, نہ کہنا؟ یہ بے شک ہم تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے پنا بیما فعل المبتی نون تو ہلاک کر دیتا ہے اس پر کہ جو باطل پرست لوگوں نے کیا یہ کوئی نہ کہے یہ ایکسکیوز اللہ نے ختم کر دیا اب کوئی کہا جی ہمیں تو یاد نہیں ہے تو بھائی بہت سی باتیں یاد نہیں ہر شخص میں آپ ہم سب ماں کے بطن میں سات آٹھ نو مہینے رہ کر آئے نا یاد ہے تو کیا یاد نہ ہونا دلیلے کے واقع پیش نہیں آیا لیکن ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہانی ایسا تو ہوتا ہی ہے تو پیغمبروں نے آگے بتایا ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہاری روحوں سے اقرار لیا تھا پیغمبروں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا اور اس کائنات میں اللہ کی نشانی اس وجود میں اللہ کی نشانی ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے ہے جس نے بنایا ہے اس کی یاد دہانی پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اللہ کا تعارف انٹروڈیکشن کوئی نئی شے نہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اسی لیے آیات آیات یاد آیا آیت نشانی ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی سب کانشیس لیول پہ کوئی چیز چلی گئی ہوتی ہے ایک سائن سمبل سے وہ چیز مجھے آپ کو یاد آ جاتی ہے اللہ کا تعارف کوئی نئی بات نہیں ہے اگر غفلت میں چلے گئے تو وہ آیات دکھاتا ہے کائنات میں وہ آیات دکھاتا ہے وجود میں وہ کتاب نازل فرماتا ہے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس بھولی ہوئی حقیقت کو یاد کرانے کے لیے وہ قیدار آیات الحمر اور اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ رجوع کریں اس کے بعد ایک بڑی عجیب مثال آ رہی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ ایک شخص کا ذکر ہے بعض لوگوں نے نام بھی بیان فرمایا مفسرین فرماتے کئی ایک واقعات ہو سکتے ہیں لیکن کردار کیا ہے ایک شخص کو آیات ملی اللہ کا علم پہنچا پیغمبر کے ذریعے سے علم ملا صحیح علم ملا مگر وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوا تو کہاں کتنا دور گیا گمراہ تو ہوا قرآن نے اس کے لیے کتے کی مثال دی اللہ اکبر اور پھر بتایا یہ ایک انڈیویژل کریکٹر ہی نہیں ہوتا یہ پوری قوم کا کریکٹر بھی ہو سکتا ہے جو کتے کی مثال جس پر چشمہ ہو اللہ کا کلام کہہ رہے اس شخص حال سنائی جس سے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی فنسل کام تو وہ ان سے صاف نکل گیا صاف نکل گیا مطلب دور ہو گیا آیات سے کتاب کو چھوڑ کر دنیا دولت تما لالچ یہی عارضی زندگی اسی کے مفادات اسی کے چنٹکے ٹکے ان کی محبت میں غرق ہوا آیات کو چھوڑ دیا جب خود اس نے آیات کو چھوڑا ہے دنیا کی محبت میں غرق ہو کر قرآن کہتا ہے فعت باہوں پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقان امین الغابین پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا شیطان کب لگا جب آیات سے ہٹا ہے یہی بات سور ذخرف آیت 36 میں ہے جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند مرتبہ عطا کرتے ولاکنگ لیکن وہ زمین کی طرف ہی مائل ہو گیا پستی کی طرف گیا ورنہ ان آیات سے اللہ اس کو بلندی دیتا جیسے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ہمارے بارے میں فرمایا قرآن کے اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترکر دینے کی وجہ سے قوموں کو زلیل اور رسوہ کر دے گا یہاں فرمایا گیا ولاشینا بہا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے لیکن تو وہ تو زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا پستی کی طرف چل گیا چلا گیا چھوٹے پن کی طرف گراوٹ کی طرف دنیا کے چنٹکوں کی پستی کے اندر چلا گیا تباہ ہوا ہو اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی رب چاہی زندگی کے بجائے من چاہی زندگی کے پیچھے لگ گیا سنی آگے کلب تو اس کا حال تو کتے کے جیسا ہے دس از ارڈ آف ارایت آتی ہے نا تو یہ عمل اتنا ہی گندا ہے جیسے کتے سے اگر کرائے ہمیں تو آتی ہے باقی جن کو پلے پالنے کا اور کتے پالنے کا شوق ہے ان کی تو بات کیا کی جائے اب پتہ نہیں وہ کتا ان کو گھما رہا ہوتا ہے یا بیچارے کتے کو گھما رہے ہوتے سمجھ نہیں میری کنسائل نہیں کر پاتا اس بات کو آئی ہوپ دا میسج از کنویڈ بہرحال کتے کی سال کو راندھے رہے اس کا حال کتے کی طرح ہے امتح او اگر تم اس پر حملہ کرو اور ایک ترجمہ ہے کوئی بوجھ ڈالو تب بھی ہاپے گا یا اس کو چھوڑ دو تب بھی ہاپے گا پتھر مارو تب بھی بھونکے گا ویسے بھی بھونکتا رہے گا یہ چیخنا چلنا نہ بھونکنا یہ بھی اس کی وہ ہے روش اور زبان اس کی لٹکتی اور رال اس کی ٹپکتی ہی رہتی ہے یہ ہرس تما لالچ اس کی علامت ہے اور سنیں یہ شخصی نہیں مثل قوم بھی یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور بنی اسرائیل کا ذکر تو چل رہا ہے تولاد کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا تھا تولاد کو فالو کرنے سے بھاگے تھے احکام پر عمل کرنے سے بھاگے تھے یہ ہے ان کا جھٹلانا آج کتاب کس کے پاس ہے آج کتاب ہمارے پاس ہے آج ہماری پرائرٹی میں قرآن کہاں ہے ترجیحات میں قرآن کے در ہے اور قرآن کے نام پر جس ملک کو لیا تھا قرآن کے احکام کا معاملہ اس ملک میں کہاں پہنچا ہوا ہے اب اگلا جملہ سخت ہے نا تو یہ مثال سے بنی اسرائیل کے आज آج کتاب کون سی ویلڈ ہے بنی اسرائیل کی کتاب تو ویلڈ نہیں آج تو ہماری کتاب ویلڈ ہے اگر ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں پوری قوم کا سوچیں نا اور فراموش کر رہے ہیں بس سے پش ڈال رہے ہیں وقت نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو یہ دنیا ہی کے بندے بننے کی بات ہے اور دنیا کے بندے بن جانے والوں کے لیے قلال نے کون سی مثال دی کتے کی مثال اللہ اکبر یہ اللہ کا حق کلام ہے آپ کا میرے ایمان اس پر اللہ اس مثال کا مصداق بننے سے ہمیں محفوظ رکھے ہاں یہ تو مبارک محفل ہے اللہ قبول فرمائے اور یہاں آنے والا ہر بھائی ہر بہن ہر بیٹا ہر بیٹی یہ تہیا کر کے اٹھے گا اب میرے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہم اس مثال کی مستاق تو نہ بنے گا اب تو قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ اسکرین پر موجود ہے لائف دیکھنے والوں کی اسکرین پر قرآن کا ٹیکس موجود ہے ہم اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں اس کا بنیادی پیغام سمجھ رہے ہیں باقی ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے نیچے ہوں اور اللہ کی یہ نعمت یہ سب سے اوپر ہو اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے ہم یہاں بیٹھے ان شاء یہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے انشاءاللہ تعالی لیکن ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اور ہم نے یہ ارادہ پکا کرنا ہے کہ ہم نے اس مثال کا مصداق نہیں بننا ہم نے قرآن کو تھامنا ہے اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے فخر اللہ یہ نبی کرون السلام یہ احوال ان کو بیان کیجیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے وہ بھی آیا تھی نا بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہدایت یافتہ تو یہی لوگ ہیں جو خسارا پانے والے ہیں اگلی آیت کو توجہ سے سنیے گا غذب کا بیان اللہ کی طرف سے وَلَقَدْ دَرَعْنَا مِنَ الْجِنِّ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے کیا مطلب آگے بتایا جا رہا کون جانے والے ہیں لہو خلوب اللہ کہاں ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہی. ایک تو کھوپڑی سے مال ہوتی ہے نا غور و فکر کے لیے اللہ کا کلام دل کی بات بھی کرتا ہے غور و فکر کے لیے سمجھنے کے لیے لا ان کے دل ہیں مگر یہ ان سے سمجھتے نہیں بلحم آبی ہاں اور ان کی آنکھیں مگر یہ ان سے دیکھتے نہیں بلحم آدان اللہ ہاں اور ان کے کان مگر یہ ان سے سنتے نہیں اولا کلن عامی بلحم اول یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ترین ہیں الغافلون یہی لو غافل ہیں اللہ اکبر غزب کا بیان کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں جنات کو پیدا کیا یہ ہمارے محاورے میں غصے کا اظہار اولاد نہ ہنجار نہ فرمان نکلے تو ماں کبھی کہہ جاتی ہے نا اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا اس زبلے کا مطلب کیا غزب کا اظہار اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا یہ ہمارا محاورہ ہاں یہ ہماری مجبوری ہے کہ اللہ ہمارے محاورے میں ہمیں سمجھا رہا لیکن کون ہے جو اللہ کی عطا کرتا ہے ان فیکلٹیز کو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے ابو جہل کی آنکھیں تو تھی ساری دنیا دیکھ رہا تھا حق نہیں دیکھ رہا تھا سمجھا رہی یہ ان صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال کرنا جنہوں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہی گمراہی کی طرف وہی جہنم کی طرف جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کیا مطلب کھانا پینا موت جڑانا مر جانا یہ بے مقصد زندگی تو جانور کی ہوتی انسان کی تھوڑی ہوتی انسان وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کی زندگی با مقصد ہو کھانا پینا موج کرنا مر جانا یہ انسانوں کی زندگی تھوڑی ہے تو جانوروں کی ہے بھائی اس لیے جانوروں سے بدتر ہے کہ تم کو تو بنایا اشرف المخلوقات اور تم اس جانوروں کی سطح پر آ کے زندگی بسر کرو تو تم جانور نہیں ان سے بھی بدتر اللہ اکبر اللہ نے محفوظ رکھے اولا الغافلون یہ غافل ہے کس سے اپنی روح سے غافل ہیں انسان میرا حیوان سے پھونکا گیا اس کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے سجدہ بھی کرایا گیا ہے جو اس روح کے تقاضوں سے غافل ہے یہی ہیں جو جہنم کی طرف جانے والے ولی اللہ الحسن فدر بہا اور اللہ ہی کے تمام اچھے نام ہیں تم اس کو انہی ناموں سے پکارو میں نام مشہور ہیں اسما الحسن وہ بھی اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو اللہ کو پکارو پکاروین الحدون اسماعین اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں کیا مطلب ناموں کا غلط استعمال کرتے کیا مطلب اللہ کی طرف ایسی باتیں صفات منصوب کرتے جو اس کی شان کے لائق نہیں اللہ کی جو شان اور صفات ہیں وہ محاد اللہ مخلوق کے اندر مخلوق میں کسی پر چسپا کر دیتے یہ ہے کج روی یہ ہے ٹیڑھا پن اختیار کرنا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات, صفات کے ساتھ سعود زون جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب وہ اس کا بدلہ پائیں گے باقی ایک بات ذرا ہے تو بہت تلخ لیکن صرف نالج کے لیے یہ جو جادو کرتے ہیں بدبخت, ظالم یہ بدبخت اللہ کے کلام کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے بھی جھجک آ رہی ہے ناپاک چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اسی لیے جادو کرنا کرانا حرام ہے چل پڑا ہمارے سلسلہ بکس میں آ کے اداوت میں آ کے وہ بزنس پارٹ وہ جو ہے یہ فلاں خاندان والا وہ فلاں یہ فلاں چلو مروا جادو کرواؤ حرام ہے یہ اور یہ بدبخت جو جادو کرتے ہیں یہ ناپاک چیزیں استعمال کرتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ جھجک آتی مگر اس کی شنات کو اس کی جو گندگی ہے اس کو بیان کرنے کے میں نے چاہا کہ ہمارے ذہن میں رہے یہ اتنا گندا عمل ہے جادو کا جو کہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر جو کرتے ہیں قریب اس کا بدلہ پائیں گے اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں ایک گروہ ہے جو ٹھیک راہ بتلانے والا ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں یعنی وہی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر بھی خیر پہ کچھ لوگ قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے یہ ہے اللہ کے کلام کا توازن بہت اچھا کیا آپ نے مجھے حدیث یاد دلا دی عن عبیدہ المنیکی رضی اللہ عنہ قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن دیکھیے جیسے اہل کتاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے حضور نے ہمیں کہا اہل القرآن یا اہل القرآن لا توسد القرآن قرآن کو تکیہ نہ بنا لو تکیا آپ سہارا لینے کے لیے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں نوازا فریقین ابوۃ الکتاب کتاب اللہ مراز ہور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا اہل کتاب میں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھوں کے پیچھے پھینک دیا یا تخیے کے اوپر آپ آرام کرتے ہیں تو اسی بات میں نہ رہ جانا کہ ہمارے پاس قرآن ہے بلکہ قرآن کو سمجھو ہی فی آنا ہار اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں تغن نہ ہو اور اس کے دو معنی ہے اس کو اچھے غنا کے ساتھ پڑھو اچھی آواز سے پڑھو اور یہ بھی معنی ہے کہ تم سمجھو کہ قرآن تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور اس کے بعد افشو ہو عام کرو اسے پھیلاؤ جیسے آپ کہتے ہیں راز افشا ہو گیا افشو عام کرو اور آخری ہے تدبر وفی ہے لال نقل تف لحود اور اس پر تدبر کرو اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو جیسے اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان تو عربی سیکھیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں ظاہر بات ہے کوئی بھی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو اسے عربی سے واقف ہونا چاہیے اگر وہ عربی نہیں جانتا یا جانتی تو پھر یہ ہے کہ اسے یقیناً کسی عالم سے مدد لینی چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تو آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی اس اعتبار سے ضروری ہے دیکھیے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا لیکن اصول جانتا ہوں جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا حساب ہوگا صرف توحید کی بنیاد پر اس لیے توحید فطرت کے اندر ہے یہ ہماری ارواح جو ہے اللہ سے عہد کر کے آئی تھی رب بلا اس پر تو ہوگا لیکن شریعت کا تو نہیں ہو سکتا ان سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم پہنچایا ہی نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے مرعایت دے گا لیکن اگر قرآن مجید پہنچا دیا گیا اور پھر اپنی ضد ہٹ درمی تعصب کی وجہ سے نہیں مانا پھر پکڑے جائیں گے اکول و کوف اللہ علیم ومسلم اول مسلمان